الرحیم ورحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آشین البشہ ورصب الباطۂبشاہ اور براتہ تمام سامعین قاران گرام برادران صاحب کو شہت واقعی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر دو سو اکیانوے ابلیک تین ہے اور ہمارے سلسلے باغ جو ہے ذکر خفی کے بارے میں ہیں ہاں جی ذکر خفی کے بارے میں دو درس ہوگی آج یہ تیسرا اور انشاءاللہ آخری درس ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ذکر خفی شروع کرنے سے پہلے آج جی, پہلے اس کے اوقات بھی آپ کو بتایا رات زیادہ مناسب ہے بہتر ہے اور کہ کیا ذکر خفی کرنے والے کو کس طرح ہونے چاہیے اس کے پیٹ خالی ہونے چاہیے ہاں جی حلال کے لغمہ کھائے اور تاریخ جگہ پر ہو کمرے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ذیر خقی کے شروع میں جو ہے آپ نے جو چیزیں پڑھنا شروع کرنے جہاں سے قبل تعرخ ہو کے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ قبر موصود ترقی سے کرنے سے لے فرمایا تھا باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد دس مرتبہ دُرد شریف پڑھ لیں اور پھر اکتالیس مرتبہ خیر الفاتحین پڑھیں اس کے بعد سورہ فاتحہ علم شریف ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سورہ اخلاص تیز مرتبہ پڑھیں اور پھر یہ پڑھ کر پھر یہ دعا جو تحجد کے آخر میں جو دعا پڑی جاتی تھی ختم ہونے کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں رب آئین اللہ ذکر کا شکر کا حسن عبادت کو توفیق توعاط کا و اجتناب معاشی تک رب حب الملدُن کا رحمتن الکان طلوہ و صلی اللہ علاخر خلق ہی محمد و علیہ اجمعین اس مبارک دعا کو جو ہے آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد جو کو رہنمائی کیا تھا کہ آغاز ذکر سر طرح چاہیے تو اس کے بعد اپنی منشید کے ہدایت کے مطابق ذکر خفی شروع کرے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرے ذکر خفی کے لیے یہاں فرمایا کہ یہاں تک تو کل پڑھایا تھا حضور قلب ضروری ہے حضور اگر حضور قلب حاصل ہونے میں دشواری ہو تو اگر حضور قلب حاضر ہو جائے تو بات کی یہ درونی ہو تو ہونے مشورے تو اپنی مرشد کامل سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حبل اللہ کے سلسلے میں موجود اولیاء اللہ اور آئمۂ معاسوم علیہ السلام کو یاد کر کے ہر ایک کے ہدایت اور رہبری کا تصور کریں پھر جس بزرگ اور ہسی کے نام پر حضور قلب حاصل ہو وہیں سے ذکر شروع کریں وہیں سے لا الہ الا اللہ پڑھنا پھر شروع کریں باقی شروع کے جو چیزیں پڑھنے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے لا الہ اللہ شروع کرنے کے لیے حضور قلب اب مکمل طور پر ضروری ہے. نہیں ہے تو ان بزرگوں سے وصلہ حاصل کریں اب جو ہے آج کے درس کا جو ہے یہاں سے نیا مطلب ہے درس نمبر دو سو اکومی ابلی تھری ہیں. شروع ہو جاتی ہیں آگے فرماتے ہیں ذکر کرتے وقت کیفیت اور حیات جسم آپ کا جسم کیسا ہونے چاہیے آپ کو کس طرح بیٹھنے چاہیے بیٹھنے کا آداب حالات جسمانی صورت اور اسے ذکر کرتے وقت آپ کی حرکات کیا ہونی چاہیے اس سلسلے میں رہنمائی ہے میں دونوں دعوت میں یہ باتیں ہند میں سے کچھ چیزیں مشترک ہیں دو باخشیت کی دعوت میں بھی علامہ کی کچھ چیزیں علامہ کے اس میں اضافی ہے تو فرماتے ہیں اس میں جو ذکر کرتے وقت کیفیت اور حیات جسم اس سلسلے میں پہلا نقطہ یہ فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے چار زانو ہو کر بیچانا سب سے پہلے آپ جب ذکر خفی کے لیے اپنے خلوت خانے میں بیٹھیں گے ہاں اپنے رسوم چلا خانے میں ہو یا خنقاہ میں ہو یا اپنے گھر میں ہو ذکر خفی گھر میں بھی, بھی کر سکتے ہیں تو اسے پہلا کام قبلی تر منہ کر کے چار دانو ہو کر بیچ جائے نمبر دو آنکھیں بند رکھی جائے جیسے ہمارے امین کبیر کوئی شعر میں بتانا چشم بیون میں اسے میں اس میں یہ آنکھیں بن رکھی جائے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھیں تین نمبر چار بغلیں کھلی کھلی ہوں آپ کے دونوں بغل جسم سے چپکا ورنہ ہو کھلی کھلی ہوں اور پیٹھ جو ہے نمبر چار جو ہے نمبر پانچ جو پیٹھ بالکل سیدھے رکھی جائے یعنی آپ کا جو کمر ہے وہ بالکل سیدھا اور جکن میں جھکا ہوا بالکل سیدھے رکھا جائے تو یہ پانچ ان آپ کے جسم کی حالتیں ہیں ہاں جی یہ پانچ گرکل جب آپ بیٹھیں گے یہ پانچ چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے یہ نمبر ایک قبلے تر رخ پھر آنکھیں بند رکھی جائے نمبر تین ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں نمبر چار بغلیں کھلی کھلی ہوں چھنگوں کن برف سے آپا ہاتھیں برتھ کا دکھا پیٹ بالکل سیدھے رکھے کمر بالکل سیدھے رکھے اس کے پوٹ ہیٹر سے آپا ہاں جی جی پانچ جو ہے کیفیت اور حیات جسم بہن کے اس کے بعد پھر اس حالت میں بیٹھ کر ہاں جی شروع کا جو آپ کو آداب کل بتایا تھا از بسم اللہ عزب اللہ پڑھنا یہ سارا بھی اسی حالت میں آ پڑھنا ہے خود کو اس حالت میں لا کر پھر وہ ساری دعائیں پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جو حضور قلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا حضور قلب پیدا کر کے پھر ذکر شروع کرتے وقت پھر ذکر شروع کریں اب ذکر شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو گیا اس وقت آپ کو کچھ رہنمائی کریں فرماتے ہیں ذکر ذکر شروع کرتے ہیں وقت اپنے سر کو تب آپ لا پڑھ رہے ہیں تو اس میں چار کلم ایک لا ہے ایک الہ ہے ایک اللہ ہے, ہے, ہے ایک اللہ ہے آخر میں لا الہ دو کلمہ ال اللہ چار کلمہ دو دو تو فرماتے ہیں ذکر شروع کرتے ہیں وقت اپنے سر کو تھوڑا سا آگے کی طرف کر دیں تھوڑا سا آگے کی طرف کی طرف کر دے پھر جو ہے آگے طرف کر کے پھر کلم لا اللہ, اللہ کہتے ہوئے اللہ کو تھوڑا سا ناف سے ایسا محسوس ہے مت کر کے پوری طاقت کے ساتھ لیکن خاموشی سے پڑھنا ہے چپکے سے پڑھنا آواز سے نہیں پڑھنا تو پھر کلم اللہ کہتے ہوئے ناف سے مت کر کے پوری طاقت کے ساتھ ادا کریں ہاں جی دل میں چپکے سے لا پڑھیں آپ جو ہے پھر جو ہے لا پڑھ کے آپ نے تھوڑا سر کو آگے کیا پھر سر کو سدا کریں ہاں جی پھر سر کو سدا کرے اور کلم الہ الہ کہتے ہوئے ہاں جی کو جو ہے سر کو سدا کریں اور پھر الہ کہتے ہوئے دائیں پستان کی جانب ہاں جی دائیں پستان کی, کی جانب سر سے اشارہ کریں ہاں جی پھر قمر لا سر صدا کریں پھر الٰ کرتے ہوئے دائیں پستان کی جانب سر سے اشارہ کریں اس کے بعد پھر کلم اللہ کہتے ہوئے, لا کہتے ہوئے اللہ کہتے ہوئے اللہ کہتے ہوئے دائیں پستان کی جانب پھر اللہ کہتے ہوئے سر کو پھر اوپر اٹھائیں اللہ کہتے ہوئے سر کو پھر اوپر اٹھائیں اور کلم اللہ جو ہیں کہتے ہوئے بائیں پستان کی جانب سر سے اشارہ کریں جہاں دل ہوتا ہے تو لا کہتے ہوئے آگے پھر سیدھا ہوا پھر اللہ کہتے ہوئے دائیں پہ پستان در سر سے اشارہ کریں پھر اللہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں سدا کریں پھر اللہ کے اللہ پڑھتے ہوئے بائیں پستان کی جنب جو ہے جہاں دل ہوتا ہے ادھر سر سے اشارہ کریں فرماتیں یہ اللّہ اللہ پڑھتے ہوئے جسم آپ نے سر کو کس طرح کیا کرنا ہے اس کے آداب آپ کو بتا دیا ہاں جی اللہ کہتے ہوئے سر آگے ہاں جی پھر قمر سدھا کرے پھر اللہ کہتے ہوئے بائیں دائیں پستان کی طرف سر سے اشارہ کریں پھر اللہ اللہ پڑھیں قمر سیدا کرتے ہوئے اللہ پڑھیں سر سدا کرتے ہوئے پھر جو ہے اللہ بنے اور بائیں پستان کے لا اللہ اللّہ پڑھتے اللہ پڑھتے ہوئے بائیں پستان کی طرف سر سے اشارہ کریں جہاں دل ہوتا ہے بائیں پستان پہ اس کے بعد جو ہے ہدایات کے عنوان سے کچھ باتیں کیا ہیں جو علامہ کی دعوت میں باخوش دعوت میں نہیں آگے فرماتے ہیں ذکر حفیع بجاتے لات وقت جو اپنے مزید جو خیال رکھنا ہے کلمات کی ادائیگی متصل کر کے بلا وقفہ کی جائے یعنی اللہ کے کر کافی دیر تک چب رہیں اللہ کہہ کر اللہ کہ چب رہیں اللہ کہہ کر کافی دیر چب تریں یہ نہیں اس طرح نہیں کہنا بلکہ ذکر حفی بجال اس میں جو پانچ چھ سات نوتا ہے پہلا ہوتا ہے ذکر حفیح بجالات کلمات کا ادائیگی متصل کر کے بلا وقفہ کی جائے یہ بہتر صورت ہے نمبر دو کلمہ لا الہ الا اللہ کو دماغ میں حاضر رکھے صرف زبان پر نہ پڑھے دل و دماغ میں حاضر رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ کوئی معبود نہیں ہاں اللہ شبائے اللہ تبارک و کے جو اس کائنات کا رف ہے مالک ہے خالق ہے سب کچھ وہی ذات ہے تو اس مبارک علما کو دماغ میں حاضر رکھے دل و دماغ میں نمبر تین حضور قلب کی حالت برقرار رکھی جائے جب آپ ذکر پڑھ رہے ہیں آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جس کا آپ زبان پہ لا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اسی اللہ کی طرف آپ کی پوری توجہ ہو کہ غیر اللہ کے آپ نہ فکر کریں اور ایک اللہ کے توحید کو اثبات کریں تو اسی حقیقت کو آپ کے دل و دماغ میں رہیں آپ پوری توجہ سے خود کو اللہ کے حضور میں حاضر پائیں ہاں جی اللہ ہمیشہ ہمارے سام ہمارے اللہ کا علم ہم پر ہمیشہ محیط ہے اللہ نے فرما نام کم اِنمّم تمہ میں تمہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہے تو اللہ تو ہمارا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے لیکن جب آپ لاء اللہ پڑھیں تو آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ حضور قلب کی حالت برقرار رکھے کہ میں اللہ کے حال سامنے حاضر ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کلم توحید کا لا الہ کلم طیبہ کا اقرار کر رہا ہوں اس مبارک مقدس کلمے کا یہ توجہ آپ کا اصل روح جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کی توجہ سے ذکر پڑھیں تو آپ کا اندر توحید اللہ ہی آ جائے گا معرفت اللہ آ جائے گا نمبر چار منشدِ کامل کے روحانی راہبری کو مد نظر رکھیں یا جس سے معلومات ہے یہ ذکر جو ہے منشید سے کی اجازت سے پڑھتے ہیں یہ ذکر خفی ہاں جی منشد کی اجازت سے پڑھتے ہیں وہ اس میں تجبیہات بھی ممکن ہے چینج کر کے دے دیں شروع کی تجبیات میں بھی یا اِس اللہ میں کچھ کلمات کا اضافہ بھی ممکن ہے دیتا ہوں تو وہ آپ کو رہنمائی کریں گے کیسے یہ ذکر پڑھنا ہے تو ان شرائط کے علاوہ بھی علامہ اتنے منشید کامل کے روحانی راہ کو من نظر ہم لوگوں نے امیر کبیر علیہ رحمۃ ہم یہ دعائیں لے رہے ہیں تو انہی کے راہ کو مد نظر رکھیں ہاں جی اگر کوئی اور زندہ منشد نہیں ملتے ہیں تو انہی سے یا وقت ہمارے پیرانی ترخت سے رہنمائی لے لیں اور ان کے راہبری میں جو ہیں آپ اس تصویر کو پڑھیں اور نمبر پانچ جو ذکر کے دوران نگاہ بصرت سے ہاں جی دل کے نگاہوں سے آوروں کے درمیان دیکھیں دونوں آوروں کے درمیان دل کی نگاہ سے چونکہ آنکھیں تو بند رہنے کو تو دل کے بصرت کے جو ہے نا نگاہ سے آوروں کے درمیان دیکھے نمبر چار ذکر سکے مفہوم حقیقی کو حاضر میں رکھیں ہاں جی ذکر کے مفہوم حقیقی اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہاں جی ایک اللہ کے صلی اللہ کوئی محبود نہیں کوئی وشے اس کا میں ولو کہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو عبادت کے پرشش کے اللہ نے سوائے اس ایک ہی ذات پاک ہے جو واجب الوجود ہے اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رف ہے اللہ ہے ہاں جی اس کو اردو ذکر کے مفہوم حقیقی کو خاطر میں رکھیں نمبر سات زبان تسدق زبان تصدیق قلب کی ترجمانی کرتے رہے ہاں دل جس حقیقت کو اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی کوئی عبادت پرشش کے لا نہیں اس حقیقت کو پھر زبان سے جاری کرے پہلے اس حقیقت کو دل میں لائے اللہ کے سوا کوئی پرشش نہیں پھر لا اللہ پڑے. ہاں جی, پھر اللہ اللہ پڑھے اللہ کے دل میں لا اللہ کے معنی وفہم کو دل میں دل، اس کو ذہن میں لائے دل میں لائے پھر زبان اس کے تحجی کرے پھر زبان سے اس کریں۔ قرار کرے ہاں جی کرتے رہے فرماتے ہیں حضرت عمیر بھی اس لیے ہمیں کبھی سے سر فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بھی بند دو گوشت بند دو لب بند فرماتے اپنے آنکھ بند رکھو ہاں جی غلط چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کرا دیا ان کو دیکھنے سے اور ذکر کرتے وہ آنکھ بند رکھو گوشت بند دو اور کان سے ہاں جی کوئی غیر الہی باتیں جو اللہ کے ذکر کے منافع نہ سنیں لب بند دو اور زبان پر بھی صرف وہ باتیں جس پہ اللہ راج اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں پھر آپ فرماتے اگر یہ چیزیں تم کریں گے گرنا بھی نشر رہا پھر اسرار لاہی کو ذکر خفی کرنے کے باوجود بھی نہ دیکھیں برما بھی خان تو ہم اولیاء کرام پہ تم سیں اگر تم نے شرائط کو پورا کیا تو ضرور تم حقائق کو دھرک کر لیں گے تو ہمت نگاہی بصیرت نآ کو بند رکھ کان کو سماع غیر ذکراللہ سے بند رکھ اور منہ کو غیر ذکر اللہ کے ورج سے بن رکھ پھر اگر اے سالق تو اسرار حق کا نظارہ یعنی مانوی انداز سے نہ کر سکے تو ہمارا مذہبہ اڑائے میرے کبیر نے یہ شرح اس طرح بحن فرمایا تو ازان گرمی ذکر حفیظ یہ بات جو ہے مجموعی بات تو یہ آج ذکر گرمی میں تمام راہمائی طریقہ سارا آپ کو بتا دیا لیکن خود اللہ اللہ کے لیے ممکن ہے جب آپ کسی کے سر پرستے میں ذکر کریں تو وہ کوئی تعداد دے دیں لیکن باقی بسم اللہ کھن پن نے سوراخ پڑھنے فلافتہ وہ سب کے لیے تعداد بتایا خود لا الہ الا اللہ کے اتنی دفعہ فر نے اس کے لیے کوئی تعداد نہیں بتایا تو جیسے آپ کی چالک کی اپنی حال اجازت دیتا ہے وقت اجازت دیتا ہے فرصت اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ سلامتی اجازت دیتے ہیں ہاں جی ہو اس کے اندر جتنی جو ہے اچھی حالت پہ جائیں پیدا ہو جائیں تو جتنا تولانی کریں اتنا ہی بہتر ہے اچھی حالت پیدا نہیں ہوا آجیزی جی پیدا نہیں ہوا انکساری پیدا نہیں ہوا خضور قلب پیدا نہیں ہوا ہاں جی تو پھر شار بھی کر لیں چونکہ زیادہ کرنے کا پھر اتنا فائدہ مند نہیں ہے تو وبارہ وہ خود کے حال سے معلب ہے خود اسی سال کی ذکر کو کرنے والے کی حالت سے معلب ہے کہ اس ذکر مقدس کو کتنی دبا پڑھیں اس لئے دعوت میں کسی بھی دعوت میں اس کا تعداد اس ذکر خفی میں بیان نہیں کیا ہے ممکن ہے کسی منشت سے پھیل دینے کی سر وہ اس کی تعداد بھی شاید بتا دیں <تضحق> <ہم> <تضحق> <تضحق> تو میں نے اس سلسلے میں انگنور لکھا جو صابلوں کو بتایا ذکر حفیع کے حوالے سے ان تین درسوں میں تو اس سلسلے میں اگنور یہ ہے ذکر حفیع کی یہ باس میں نے جناب خورشید عالم صاحب کے دعوت شریف اور عالم بشیر سے دعوت سے لیا ہے کہ اور کمی کو پورا کرنے کی کوشش کیا اور تقرار عبارت کو ہدف کر دیا ہے مکمل کاپی دونوں کا نہیں کیا اصل متاً نے ذکر حفیع خیر خورشید عالم کے دعوت شریف سے ہی لیا ہے اور یہاں ایک آہ نوٹ جو ہے میرا آپ سب سے کہا یہ ہے گزارش ہے یہ ہیں کہ اہل معرفت اور ہمارے بزرگان دین کے نزدیک یہ منازل ترکت کے لیے ہاں جی توحید کے اعلیٰ منارتب پہ, پہ پہنچنے کے لیے بنا فلّہ ہاں سب سے پہلے عالم ملک عالم ملک اور عالم شہادت طویعت سے نکل کے عالم ملکوت میں پہنچے ہاں ملکوت سے ہاں جی جبرود میں پہنچے ہاں جبروت سے لاہود میں پہنچے لاہود ہاں سے فنا فلّہ فن اللہ ان تمام منع اور معرفت کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے جو تو یہ مناظر کے لیے جو اولیاء اللہ نے جو ذکر دیا ہے ہمارے بزگان کی کتابوں میں نجم الدین قبرہ کتابوں میں ہمر کبیر میں اور اللہ تعالی سمنانے کی کتابوں میں سب یہی لا الہ الا اللہ دیتے ہیں اور کبھی اللہ دیتے ہیں تو لہذا جو ہیں اور ذکر خفی دیتے ہیں ہاں جی تنہائی میں خلو میں یہ ذکر کی جاتی ہے تو ہمارے بلگان دین کے تو توی منازل درقات کے لیے ذکر حفیع کو ہی افضل ذکر قرار دیا ہے لیکن ذکر جلی جو ہیں جو آواز سے زور زور سے جو عمل و جمرات کو جمعے کو پڑھتے ہیں وہ ثواب اور عاجیر کے لیے صحیح ہیں لیکن توئی منازل سلوک کے لیے چندن مفید نہیں ہیں لہذا خواہ جو ہیں ذکر حفیح سے اس سے کریں تو زیادہ مفید اور قرب لائی اور معرفت لائق کا اصول ممکن ہوگا تو الحمد للہ ایک شہباز کے ساتھ جو ہے ذکر حفیع کا چیپٹر کلیئر ہو گیا اور آگے دعوت کے سلسلہ آگے چل رہا ہے الحمدللہ